میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں کم و بیش آدھا رمضان جو گزر گیا گزر رہا ہے اس میں اب تک ہماری کیا کیا کوششیں رہیں کیا کیا اچھی بری عادتیں رہیں کیا ہم بری عادتیں نکال سکے کتنی اچھی عادتوں کو ہم اختیار کر سکے ایک مہینہ ہے جس میں ہم اپنی اچھی تربیت کر سکتے ہیں ایک قدرتی طور پر پورا جدول ہمارا تبدیل ہو جاتا ہے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے اس رب کا صحیح مائنڈوں میں خوف حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی محبت پانے کے لیے قرآن کریم سے مزید لگاؤ پیدا کرنے کے لیے مسجدوں کا راستہ دیکھنے کے لیے مسجد کی حاضری پر استقامت پانے کے لیے اور دیگر نیک کاموں پر دکھیاروں پر پریشان حالوں پر رحم کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کرنے کے لیے خواہ و زوات کے نام پر ہو صدقہ و خیرات کے نام پر ہو بہت سارے عنوان ہے جو ماہ رمضان و مبارک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نیکی کرنے کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ کرنے والے اس پر اپنا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اب ہر شخص یہ غور کر لے کہ اس نے اب تک کے جو ماہ رمضان کا وط گزرا کیا کھویا کیا پایا اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے کال ہوں تو وہ پہلے چلا دیجیے پھر میں آگے بڑھوں عبد الحمد واقح آپ کا پروگرام عمران بھائی بہت ہی پیارا ہے اور تجویز کے متعلق آپ نے سکھایا اس کے بعد الحمد للہ بلکہ اپنے گھر والوں کو فی فیس ابتدا کروا دی ہے اور ایک التجاج سے جو بچے میٹرک کے بعد آ ہیں ان کے لیے کوئی ایسا کورس جو ان چھٹیوں کے دوران کر سکیں تو وہ ہر سطح پہ ہر علاقہ تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے جزاک اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اصل شعبہ تعلیم ایک ہمارا ایک دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ ہم چھٹیوں میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رکھتے ہیں تو اب یہ کہ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے تھوڑا سا رابطے میں آ جائیں کہ جب بھی آپ کے 9, 10 وغیرہ کی جو چھٹیاں ہوں تو اس دوران دعوت اسلامی کے تحت مختلف شہروں میں اسپیشلی بڑے شہروں میں کچھ نہ کچھ کورسز ہم کرواتے ہیں تاکہ ان کی چھٹیوں میں انہیں علم دن سکھایا جا سکے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ بھی اپنا حصہ ملانے میں کامیاب ہو جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نام سمیر احمد اچاری ہے میں ٹھاکر انڈیا سے بول رہا ہوں مجھے میرے رب کا کلام بہت اچھا لگتا ہے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ صحیح اور غلط کی پہچان یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام اسلامیہ کو ہونا شروع ہوئی ہے تو اگر آج بھی اگر صحیح اور غلط کی کچھ پہچان ہم لائے ہوں تو وہ بھی مدنی چینل کی اسکرین پر دکھا دیں تاکہ ہم اسی سے لے لیتے ہیں کہ صحیح اور غلط کی پہچان سے ہم کو علم حاصل ہو تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اس تلاوت میں ہم صحیح حرف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھیں آئیے دیکھتے ہیں پالو پالو پالو انہوں نے کہا اور نیچے لکھا ہے کالو انہوں نے ناپا صرف کوف اور کاف کی ادائیگی کا فرق معنی بدل دیں گے اب آپ مزید دیکھیے کہ بالکل کونہ نیچے کی طرف جائیں کہ بالکل کونہ اس پر گول کاف ہے اور اس کے اوپر چھوٹا کاف بنا ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ شاید ہمارے ناظرین کی تعداد پہنچ گئی ہوگی تو اب دیکھیے دونوں کا مقام ادائیگی کا الگ الگ ہے تو ہم پڑھیں ق لو قوف قوف قلم اور کتاب کتنا فرق ہے دونوں میں تو یوں ہر کی ادائیگی اس کے صحیح مقام سے صحیح مخرج سے ادائیگی کی کرنی یہ ضروری ہوتی ہے تو اس کے علاوہ یہ تو صرف ایک حروف کی ادائیگی کے اصول آپ کو ابھی ہم بتا رہے ہیں لیکن کہاں کہاں کس لفظ کو ظاہر کرنا ہے اظہار کہاں ہے اقفا کہاں ہے ادغام کہاں کرنا ہے اقلاب کہاں کرنا ہے یہ ساری چیزیں تو بالکل اپنی جگہ پر ہیں پھر عمل اور عمل کا فرق الگ ہے کہ اگر آپ عمل پڑھیں گے تو الگ ہے عمل پڑھیں گے تو الگ ہے عین اگر سیدانی ہوگا تو فرق پڑے گا عین کی جگہ اگر آپ الف ادا کر دیں گے تو جیسے میں مثال دیتا ہوں دکھائیں ذرا عمل اور عمل اب یہ دیکھیے عین سے ہے عین حلق کے بیچ سے نکالیں گے ٹھیک ہے نا حلق وست حلق جس کو کہتے ہیں عین عین عین عمل عمل عمل عمل اور یہ عمل ہے عمل امید ہے نیچے جو لکھا ہے وہ عمل لکھا ہوا ہے عمل امید ہے وہ طول عمل ایک لفظ ہے اردو کا طول عمل لمبی امید ہے اور اوپر لکھا عمل کام اب دیکھیں صرف حرف کی صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے معینہ بدل رہے ہیں ایک طرف عمل ہے جس کا معینہ بنتا ہے کام اور ایک عمل جس کا بنتے ہیں امید اگر ہم درست ادا نہیں کریں گے حرف کو اس کے مقام سے صحیح ادا نہیں کریں گے تو معنی بدل جائیں گے اور میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر معینہ قرآن پاک میں نماز میں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اگر اس تلاوت کے دوران مائنا میننگ اگر فاسد ہو گئے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی اس لیے اس کی بہت امپورٹنس ہے اس کے لیے ہر کوئی جو بھی اس کو دیکھ اور سن رہے برائے کرم سستی نہ کریں اور رمضان مبارک تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ماہ رمضان کی ایک برکت ہے کہ لوگ مذہبی حوالے سے تھوڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ابھی دیکھنے کے بھی جذبے ہیں سننے کے بھی جذبے ہیں ماہ رمضان اور مبارک کی ان صحافتوں کو غنی جان کر ہم آپ کے سامنے بہت سارے مضامین رکھ دیتے ہیں بہت سارے آپ کے سامنے کام رکھ دیتے ہیں ان کا ماہ رمضان میں خود کو عادی بنائیں آپ بولے کہ یار بہت اچھی بات ہے رمضان کے بعد شروع کروں گا رمضان المبارک کے بعد کیا یہ کیفیت آپ کی باقی رہتی ہے پچھلے سال کا کیا تجربہ ہے آپ کا کیا یہ کیفیت جو اب آج اس وقت آپ کی ہوتی ہے کیا یہ ماہ رمضان کے علاوہ یہ کیفیت ابھی آپ پاتے ہیں اور کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان میں بھی اپنی کیفیت کو نیکی اور پرہیزگاری والی نہیں بنا سکتا ایسے شخص کو بہت غور کرنا چاہیے یعنی دنیا میں ایسا نقشہ بدل جاتا ہے دنیا کا یار نقشہ بدل جاتا ہے اب ملیشیا جائیں انڈونیشیا دیکھیں عرب دنیا کو دیکھیں افریقہ کو دیکھیں یعنی جہاں پر مسلم کمیونٹی کم ہے وہاں بھی جا کر دیکھیں لوگوں کا انداز بدل جاتا ہے مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے یعنی اس حالت میں بھی میں کہتا ہوں کہ وہ شخص کتنا محروم اور وہ اپنی اس محرومی پر جتنا آنسو باہے اپنے رب کے وزور کم ہے کہ جو اس ماہ رمضان کو پا کر بھی خود کو نمازی نہ بنا سکا خود کو مسجد میں نہ لگا سکا خود کو قرآن کی تلاوت میں نہ لگا سکا یقین مانی ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ یار مطلب کبھی مسجد کا رخ نہ کریں وہ بھی ماہ رمضان میں مسجد میں نظر آتے ہیں کونے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھے خاصے لوگ ہزاروں لوگ ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں پوری داڑھی سجا لیتے ہو پوری ایک مٹھی داڑھی سجا لیتے ہو لیکن ایک تعداد ہے وہ کہتے ہیں کان پہ جو تھی بیٹھتی بولنے والا بولتا رہے ماہ رمضان آ گیا چلا جائے اور یہ اپنی اس میں بلکہ بعض تو ایسے سرکشی پر اتر آتے ہیں کہ وہ کھیل تماشے جو علاوہ رمضان کے نہیں ہوتے وہ مایا رمضان میں شروع کرتا ہے یار رمضان کی راتیں تراوی سے فارغ ہو گئے سہری تک جاگ رہا ہے یار چلو یار کچھ کھیلتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے تماشے لے کر بیٹھ جاتے ہیں کھیل لے کر بیٹھ جاتے ہیں رمضان کی راتوں کو چوکو پہ بیٹھ کر چائے پینے کا نام بنا دیا رمضان کی راتوں کو کہیں باہر جا کر ہوٹل پر کھانے کا نام بنا دیا رمضان کی راتوں کو آپ نے تفریحات کا ذریعہ بنا دیا رمضان کی راتوں کو آپ نے نائٹ کے کرکٹ کے نائٹ میچ کھیلنے کا ذریعہ بنا دیا رمضان کی راتوں کو آپ نے کھیل کود کا ذریعہ بنا دیا اے نے رسول اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو یقین مانی رمضان آیا ہے مغفرت کا مہینہ آیا ہے ہمیں عبادت کا ذہن دینے والا مہینہ آیا ہے ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے ماہ رمضان ہم اپنی اصلاح کر لیں ہم تقوی اختیار کر لیں آپ خود بتائیے میرے مدنی چینل کے ناظرین ایسے کتنی چیزیں ہیں جو ہم ماہر رمضان میں نہیں کرتے کھیل تماشے کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں رمضان و مبارک کی راتوں کو نفس و شیطان نے عجیب کر دیا ہے یعنی عجیب ہو گیا یہ عجیب ہو گیا ہے جو تماشے جو مطلب کہ آپ بازار جائیے بازار کا حال برا ہوگا جائیے سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا بولے گا بولا تھا عمران نے کہا بازار جانا یہ اس سے یہ مراد نہیں ہوتی یہ الزامی طور پر ہوتا بازار کا حال کیا ہوگا ماضی کے تجربات نہیں ہے اور اتنی بے پردگی اتنی بے حیائی اتنی اوریانی کیا بازار میں رمضان البار کے علاوہ راتوں میں دیکھی آپ نے کیوں عید کی تیاری کرنی ہے ارے اللہ کے بدو عید آئے گی لازمی عید آئے گی ہم رہے ہیں نہ رہے عید تو آنی آنی ہے رمضان مبارک ختم ہوگا عید آنی آنی ہے لازمی طور پر آنی ہے لیکن کیا عید منانے کا یہ طریقہ ہے کس نے ہم کو عید منانے کا طریقہ سکھایا بھائی کہ عید اس طرح مطلب کہ بے پردگیاں کر کر شاپنگ سینٹروں میں جا کر اور اس طرح کی غیر شرع امور کر کے عید کی تیاری کرنی ہے یقیناً عید خوشی کا دن ہوتا ہے عید اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے عید ایسا ایسا لمحہ ہے کہ ایک دن پہلے اگر بلا اجازت شریف روزہ نہ رکھا تو گناگار اور ایک دن کے بعد سورج وہ شوال میں چاند نظر آئے اب روزہ رکھا تو گناگار اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے ہمیں خوشی کا دین عطا کیا اور ہم اس کا شکر ادا کریں شکر کے وہ مواقع ہوتے ہیں تو میں یہ صرف کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ سوچے کہ یار یہ کام ہے رمضان مبارک کے بعد کر لوں گا ایسا نہ کریں جتنا ہو سکے ابھی بھی وقت باقی ہے کم و بیش آدھا رمضان ابھی باقی ہے اشرائے مخفرت آدھا باقی ہے اشرائے جہنم سے آزادی باقی ہے پھر تا باقی ہیں تاکراتے آخری اشرے ماری آ رہی ہے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں یہ تاکراتے ہیں جن میں للت القدر ہے للت القدری خیر الفی شہر کتنا کتنی فضیلت ہے اس کی اور اسے رمضان کے آخری اشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا کہا گیا نصیب والا وہ شخص جو للت القدر کو پالے کتنی عظیم رات ہے مغفرت کی رات ہے اور رمضان مبارک کے آخری اشرے کے احتکاف کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ للت القدر کی تلاش اگر اب تک آپ نے آخری اشرے کی احتکاب کی نیت نہیں کی تو میری مدر نتیجہ ہے کہ آخری عشرے میں اتقاف کی نیت ضرور کر لیجئے تاکہ ہم اس ماہ کے ان آخری اشرے کو مسجد میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی رضا میں گزار سکے ورنہ باہر زندگی گزرتی ہے گزرتی ہی چلی جائے گی یہ لمحات گزر جائیں گے اللہ تعالی نیک امال کرنے کی توفیق کرتا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامت قول چلائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی اکثر دیکھا گیا ہے بچے جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہل رہا ہوتا ہے اب یہ ہلنے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ جس کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ ہل, ہل کر قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں مدنی بھول رشاعت فرما دیں یہ ہے اس کی وجہ بھی لکھی گئی ہے یہ ہے جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے عموماً دیکھیں گے یہ آپ طلبا کو دیکھ لیجئے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ یوں پڑھیں گے بعض تو جھٹی جھٹی بھی ہل رہے ہوتے ہیں قاری صاحب کو لگے کہ میں پڑھ رہا ہوں بے بے رہیں گے قاری صاحب کو لگے گا یہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے بھی اصل موجود ہے اس کو اصل میں امام شارانی رحمت اللہ تعالی نے ایک بزرگ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تجاوت یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بندہ یوں ہلتا ہے اس کے ہلنے کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ کیونکہ اس کی روح جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی مشتاق ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے مطلب اس کی آرز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو تو جب وہ تلاوت یا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی روح عالم بالا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بے اختیار جھومتا چلا جاتا ہے ہلتا چلا جاتا ہے یہ امام شالانی رحمت اللہ تعالی نے اس طرح کی بات لکھی ہے کتاب کے اندر کسی بزرگ کے حوالے سے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے تو یہ اس کا یہ جواب ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدری چین کے ناظرین آپ کو قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ کی طرف میں لے کر چلوں گا قرآن کریم ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت کچھ ارشادات عطا فرماتے ہیں اگر ہم ان ارشادات کو غور سے پڑھیں سنیں سمجھیں تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو اصلاح ہو سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کریم سے بہتر اور کوئی نہیں ہے کہ قرآن کریم سوسائٹی کو معاشرے کو کس طرح بہتر بنایا جائے اس کے بارے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تو اس وقت وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کیا کرتے تھے اس میں خاص طور پہ جو نام آتا ہے وہ ابو جوہینا کا نام آتا ہے کہ اس کا ایسا معاملہ تھا کہ اس نے وزن کے دو پیمانے الگ الگ کیے ہوئے تھے لینے کے لیے الگ تھا دینے کے لیے الگ تھا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی صورت نازل فرمائی اور اس کی ابتدائی چھ آیات میں اس بات کا ذکر کیا گیا اور یہ ایک ایسی آیتیں ہیں کہ جسے آج اگر مسلمان اپنی گرے سے باندھ لے اللہ تعالی کی رحمت سے بہت ساری بھلائیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اسلام اور مسلمانوں کا دنیا بھر میں نام ہوگا جی ہاں آئیے سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ سنتے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم الم یق ناسنی کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ یعنی ناپ کر لے پورا لے اور جب انہیں ماپ یا تول کر دے کم کر دے ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے کتنی پیاری بات کی ہے قرآن کریم میں کہ کیا ان لوگوں کو اٹھنا نہیں ہے اس عظمت والے دن اٹھنا ہے جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے یہ کتنا عمدہ کلام ہے پہلے پوری خرابی بیان کی گئی پھر ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے اس کو یاد کرو کہ یہ اس دن آنے والا ہے لیکن مرنے کے بعد ہم سب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے اب ان آیات میں جو فرمایا ہے کہ کم تولنے کے لیے جو کم تولتے ان کے لیے خرابی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ دوسرے لوگوں سے ناپ لیں گے لیتے ہیں تو پورا اصول کریں پورا تول کر لیں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر کے دیتے ہیں لیں گے تو پورا لیں گے اور دیں گے تو کم دیں گے کیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اب یہ جو بھی اس طرح کا طبقہ ہے وہ ذرا تو سے سنیں یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یہ وہ یقینی رکھتے ہیں کہ انہیں ایک عظمت والے دن حاضر ہونا ہے ان کو اٹھایا جائے گا ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا ناپتوں میں کمی کرنے سے یہ لوگ باز نہیں رہتے ان کو اس عظمت والے دن سے در میرے میٹھے اسٹمر ڈرایا گیا ہے کہ مان جاؤ ایسا مت کرو کیا جواب دو گے اپنے رب کے حضور جب تم سے اس معاملے میں پوچھا جائے گا کہ ناپ تول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے لینے خریدنے کا سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا خریدنا انہی ناپ اور تول کی وجہ سے تو ناپ پہ لیا جاتا ہے یا تول کے لیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں عموماً ہوتی ہیں اب صحیح ناپنے اور تولنے کا انجام دنیا میں بھی بہتر ہوتا ہے جب اگر آپ کی یہ طبیعت بن جائے گی کہ آپ جب ناپیں گے بھی تو پورا ناپیں گے کھینچ کھینچ کے نہیں ناپیں گے کہ چلو اچھا تھوڑا سا وہ ہو جائے گا تھوڑا تو وہ اسکیل کو الٹا سیدھا بھی نہیں کریں گے آپ تو چالاکی کر لوگے یا زور سے ترازو کے اوپر چیز ڈالو گے تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور جناب آپ کو دس بیس پچاس سو روپے دو سو روپے بچا لو کتنے بچا لو لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس سے خرابی کتنی ہوگی ایک تو بےمانی خیانت دھوکا اور نہ نے کیا, کیا اللہ کی نافرمانی فرمانی اور جو اس کام میں سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشک میں برقت دیتا ہے کیونکہ ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے ان کا اعتماد بعض ایسے کپڑے بیچنے والے ہوگی ابھی تو کپڑے ٹھیک ٹھاک خریدے جا رہے ہوں گے رمضان مبارک کے اندر عید کی تیاری کے حوالے سے اور جناب سات میٹر پھاڑ دو تو وہ دس میٹر پھاڑ دو تو وہ بولے گا چار میٹر तो دو تو تین میٹر پھاڑ دو تو وہ ناپتے رہیں گے پھاڑتے رہیں گے ناپتے رہیں گے پھاڑتے رہیں گے آپ تو طے کر کے دے دو گے اگر آپ نے ناپنے میں خیالت کی ہے دھوکا دیا ہے تو اللہ تعالی سے ڈریے اسی طرح خوب خریداری تول کے معاملے میں چاول خریدے جاتے ہیں کیا کچھ نہیں خریدا جاتا تول سے کیا چیز نہیں لی جاتی بہت ڈنڈی مارتے ہیں. ہم نے کل ہی ایک وہ تراجوالا آپ کو دکھایا تھا کہ لوگ کس طرح مطلب چالاکی سے کام لے کر اور وزن میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں. برنی کی اس ویڈیو کلپ میں تراجو پر مرغی تولی جا है। ہے ابھی का کا وزن کم ہے آپ دیکھ سکتے اب جیسے ہی اس شخص نے دائیں طرف سے ویٹ کم کیا تو وزن برابر ہو گیا اب ایک بار پھر اس شخص نے بائیں جانب مرغی رکھی اور دائیں طرف ویٹ رکھا اور جیسے ہی ویٹ کو تھوڑا آگے کیا وزن برابر ہو گیا اور اب جیسے ہی ویٹ کو پیچھے کی طرف کیا مرغی والی سائڈ کا وزن کم ہو گیا شاید ترازو خراب ہے اب اس شخص نے ترازو سے ساری چیزیں واپس نکالی اب ترازو کو برابر کیا ایک دفعہ پھر اس شخص نے بائیں جانب مرغی رکھی اور دائیں طرف ویٹ رکھا اب جیسے ہی یہ ویٹ کو آگے کرتا ہے تو مرغی والی سائڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور ویٹ جیسے ہی پیچھے کرتا ہے تو مرغی والی سائڈ کم ہو جاتی ہے آخر یہ معاملہ کیا ہے نگرانی شورا آپ ارشاد فرمائیے معاملہ کیا ہے ویٹ خراب نہیں ہے تراسو تو خراب نہیں ہے دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اب کتنا فرق پڑ جائے گا آپ نے وزن وہاں کر دیا تو ڈیفینے وہاں پلڑا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا ویٹ جو ہیں آپ کے وزن کے جو باٹ, باٹ, ان کو پیچھے کر دیں گے تو وہ تو اوپر نیچے ہو جائے گا اس کو بیچ میں رکھے درمیان میں رکھیں وزن کرنے کے جو اصول ہیں اس کو باقی رکھے وہ تو یہ میں نے جب ویڈیو دیکھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اسات بھی روسی کتنے کما لے گا اگر بےمانی کرے گا تو جو جو اس طرح کی بےمانیاں کرتے ہیں کتنے کما گے آپ پانچ سو مہینے کے بیس پچیس تیس ہزار روپے زیادہ کمال ہو گیا یہی نا اب بولے اب بیس پیس تیس ہزار کا تم کو کیا پتا کیا ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے مجھے, مجھے مطمئن کرنے یا مجھ سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہ دیکھیے کہ آپ لاکھ روپے بھی اگر مہینے کے بچا لیتے ہو بےمانی کے اللہ کے حضور حاضر ہونا یا نہیں ہونا آپ کو اس, اس ہر اس شخص کو جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اسے ڈرایا گیا ہے اس عظمت والے دن جس روز سب اٹھائے جائیں گے کیا تم اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا اللہ کو کیا جواب دوں گے جبکہ رسک اللہ پورا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تو جنہوں نے آج یہ بیماریاں کی ہیں اللہ سے ڈریں میں آپ کو ایک عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت مالک بھی دینار رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس اس کے انتقال کے وقت گیا اس نے مجھے دیکھ کر کہا اے مالک دینار رحمت اللہ تعالی لے اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے دو پہاڑ نظر آئے نظر آ رہے ہیں مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑو لیکن ان پر چڑھنا میری دشوار ہے میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس گلا اناج وغیرہ جو کہتے ہیں گلا ناپنے کے دو پیمانے ہیں ایک سے گلہ ناپ کر لیتا تھا دوسرے سے گلہ ناپ کر دیتا تھا سیدہ مالک بھی دینا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں پیمانوں کو منگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر توڑ دیا پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا حال ہے جواب دیا میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہے بلکہ اب پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے اللہ تبارک وتعدہ ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ غور کیجیے کہ ابھی تو اب کر رہے ہیں قیامت کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے قبر سے اٹھنے کا معاملہ بھی اپنی جگہ قبر میں جانے کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے نزا کے وقت کیا کریں گے جب بندہ مطلب کہ بالکل ایک بے بس اور لاچار بستر پر پڑا ہے بعض وقت ہاسپٹل میں پڑا ہے ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب اب ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے انتظار کرو اس وقت کی تکلیف اس وقت کا عالم خدا نہ خواصہ خدا نہ خاصتا پریشانی ہو کے کیا کرو اللہ ناراض کے پیارے رسول روٹ گئے ازبرج صلی اللہ تعالیٰ علیہ حسن کیا کریں گے لیکن قرآن کریم کو پڑھیں میرے رب کے کلام کو پڑھیں میرے رب کے کلام میں بہت ساری چیزیں ہیں کاروبار کیسے کرنا ہے گھر بار کیسے دیکھنا ہے سارے معاملات قرآن کریم میں ہیں اللہ پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے کال چلائیے محمد شوکت اتاری شعبہ تعلیم عرض کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگامی عرض ہے کہ ابھی سلسلے کے شروع میں ایک اسلامی بھائی نے میٹرک والوں کے کورس کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا والدہ آپ کی بارگامی عرض یہ کرنا تھا کہ الحمد للہ اپریل کے مہینے میں شعبہ تعلیم کے تحت سو سے زائد مقامات پر الحمد للہ جو ہے وہ مختلف کورسز ہمارے ہوئے خزان قرآن و حدیث کے نام سے جس میں تفصیل طالبا نے شرکت کی الحمد للہ اور وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہماری مدنی چینل پر بھی ہوتی ہے اس کا پرومو چلایا جاتا ہے اور سینا بہ اس کی دعوت بھی ہوتی ہے ابھی مدنی چینل کے توسو سے میں یہ بھی دعوت دوں گا کہ جتنے بھی طلباء اسلامی بھائی ہیں وہ آخری اشرے کا احتکاف جہاں جہاں ممکن ہو وہاں کریں ممکن ہو تو باب المدینہ عالمی مدنی مرکز میں کریں وغیرہ جہاں آسانی ہو وہاں پر احتکاف کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ کے بعد سولہ جولائی سے انشاءاللہ عزوجل شعبہ تعلیم کے تحت بارہ روزہ مدنی کورس انشاءاللہ عزوجل نکیال کشمیر میں ہوگا جزاک اللہ خیر بہت اچھا کیا شوق بھائی ماشاءاللہ اچھا لگا آپ نے بر کال کر کے ہمارے اسلامی بھائیوں کو شعبۂ تعلیم کے حوالے سے آگاہ کیا اور کورسز کے حوالے سے بھی آگاہ کیا ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزاک خیر اطاف فرمائے بہت بہت شکریہ کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام فاطمہ عابد ہے میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں سیدھا میری عمر ساتھ سال کی ہے مجھے روزے رکھنے کا بہت شوک ہے میری امی مجھے کہتی ہے اگلے سال رکھنا تو میں اپنی امی کی بات مانوں یا روزے رکھوں جواب اشارت فرمادی جی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری پیاری مدنی مننی آپ اپنا شوق باقی رکھیں امی کی اطاعت کریں امی کو چاہیے کہ آپ کے شوق سے فائدہ اٹھائیں اور جب آپ روزہ رکھ سکتی ہیں اور آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوتی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اتنی آپ سمجھ رکھتی ہیں طاقت رکھتی ہیں کہ آپ روزہ پورا کر لیں گی تو امی کو چاہیے کہ آپ کو روزہ رکھوائیں ہاں دوران ہے. اب آپ نے روزہ رکھ لیا اب اگر آپ کو بھوک لگتی ہے کیونکہ آپ ابھی چھوٹی ہیں اب کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر امید دے دے گی تو یوں مطلب کرنا چاہیے لیکن روزہ بچوں کو رکھوائیں تاکہ ان کی عادت بنے اور نصیب والے ہوتے وہ ماں باپ جن کے بچے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں جن کے بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں جن کے بچے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں جن کے بچے بدنی بھولیا اختیار کرنا چاہتے ہیں مگر عجیب ہوتے ہیں ماں باپ کہ اس عمر سے ہی بچوں کو ہٹا دیتے ہیں اور بالکل وہ ماڈرن بناتے ہیں بچے چاہتے ہیں جی میں جانتا ہوں بچے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ مدنی ہولیا میں آئے سنوتبر ہولیے میں آئیں ہم قرآن قرآن پاک پڑھیں ہم یہ کرے وہ کرے لیکن نہیں ایک دھن سبار ہمارے بچوں کو یوں پڑھانا ہے یوں پڑھانا ہے یوں پڑھانا ہے اس کے حوالے کر دیں گے اس کے حوالے کر دیں گے پتا چلا کہ وہ کیا کا کیا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر ہیں فرمائے اے والدین خدا را ہوش کے نہ ناخو لیجئے اور اپنی اولاد کو محض دنیا کی تعلیم کے سپرد کر کے اپنے لیے رسک مت اٹھائیے ان کی مذہبی تعلیم ضروری ہے بہت ضروری ہے دینی تعلیم بہت ضروری ہے قرآن کریم کی تعلیم بہت ضروری ہے ہوش نہ کھلے پلیز اتنے عبرت کے واقعات آپ کے چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں اولاد ماں باپ کی فرما بردا نہیں بن پا رہی ہے اولاد ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اسے قابو کرنے کے لیے ان کے وجود پر آپ کو شریعت کے احکام نافذ کرنے بہت ضروری ہیں تو انشاءاللہ تبارک مطالعہ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد اللہ کی رحمت سے آپ کی فبہ بردار بنے گی سنے گی بیٹھے گی ورنہ آپ کہتے ہوئے سوچو گے یار دو الفاظ بولوں گا سامنے سنا کر چلا جائے گا اور ایسے کرتی یہ اولاد ماں باپ کی نہیں چلتی وہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہماری تربیت میں کو کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں موجود تمام والدین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق اطافرمائے سمجھانے کے بھی اپنے انداز ہوتا ہے ابھی اب ابھی دیکھو تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ابھی نہیں یہ یہ چیزیں نہیں ہیں ڈان ڈپٹ سے کوئی حاصل نہیں ہوتا جب تھوڑی وہ سختی کرنے کا جب موقع آتا ہے تب کر دی جاتی ہے محبت و پیار سے نرمی سے کچھ دوستانہ ماحول بنا کر کچھ ہمدردی والا ماحول بنا کر وہ تھوڑی سی روتی شکل بنا کر سمجھائیں آپ کے بچے سمجھ جائیں گے ان اللہ تبارک پتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہزادی کوٹ ماشاء اللہ ماہ رمضان اور میرے رب کا کلام الحمد رب المین بڑی ہی پیاری سہارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گھڑی کو ضائع ہونے سے بچائے اور ہمیں نیک افعال پر قائم رہنے کی ہے عمران بھائی قرآن پاک کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا کہ اگر کیا گھر میں بہن بھائی اگر قرآن سیکھنے سکھانے کو شیئر کرنا چاہیے مثلا ایک بھائی سیکھ کر ہے تو وہ بہن کو سکھا سکتا ہے اور اگر ایک بہن کر رہی ہے یا کاریہ بن رہی ہے تو کیا وہ بھائی کو سکھا سکتی ہے اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نہیں ماشاء اگر بھائی بہن آپس میں قرآن کریم درست سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ماحول بھی صحیح رہتا ہے ورنہ گھر میں عموماً ماحول سے نہیں رہتا کہ وہ بے تکلفی اتنی ہوتی ہے آپس میں کہ وہ بہن سنتی نہیں ہے تو بھائی سنتا نہیں ہے تو یوں بھائی بہن آپس میں یوں پڑھ پڑھا نہیں بھی اتنے کامیاب تجربہ اتنے کامیاب نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے بہت اچھا گھرانا ہوگا کہ اگر ہمارے گھر میں ہم سب مل کر اگر والدین ہیں تو وہ بھی بیٹھ جائیں اگر ایک بیٹا قرآن کریم درست سیکھا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو بھائی بھی بیٹھ جائیں بہن بھی بیٹھ جائیں ماں بھی بیٹھ جائے تو والد صاحب بھی بیٹھ جائیں کیا حرض ہے اگر ہم اپنے بچے سے بھی قرآن کریم سیکھ لیں گے تو کوئی حرج تو نہیں ہے اچھی باتیں تو بہت اچھا ہوگا آپ سوچئے کہ وہ گھرانہ کتنا خوش نصیب گھرانا ہوگا کہ جس میں اس طرح سارے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے ہوں سیکھ رہے ہوں اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں مگر وہ ایک جو اس کا ایک تھوڑا سا سائڈ افیکٹ تھا کہ اس عموماً گھر میں ایسا ماحول بنانا جو ہے نا یہ ایک ہیڈ ڈیفیکلٹ لیکن بن جائے اور ایسا ہو جائے مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ اور برکت بول چلائیے السلام وعلیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ذہیب طاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں نگران شروع کی بارگاہ عرض یہ ہے کہ عموماً رمضان میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو بہت زیادہ آزاد خیر لوگ ہوتے ہیں تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یار ترابی میں آ جایا کرو یار روزے رکھ لیا کرو تو مزاحیہ انداز میں یہ ہی کہتے ہیں کہ یار تمہیں تو معلوم ہے ابھی ہم بند پڑے ہیں عید کے بعد پھر کچھ بات کرنا اگر کرنا تو برائے کرم اس پر آپ روشنی ڈالیں کیسے کہ جملے کہنا کیسا علیکم ورحمت اللہ. علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ بند پڑے ہوئے سے مراد خود کو شیطانی کہہ رہے ہیں کہ شیطان بند ہے اب یہ بے باکی اور کیا کہیں گے آپ اس کو ضرورت ہے بے باقی ہے علم کی کمی ہے اور زبان اتنی چھوٹ چلتی ہے کہ کیا ارض کیا جائے نہیں کہنا چاہیے اسے جملے بچنا چاہیے بہت بری بات ہے مزاحیہ میں بھی اس طرح کی کلام نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے کون سی خدا نخواست مطلب کون سے کام ایسی الٹی سیٹی بات کر دیں اور خدا نہ نخواستہ وہ قبول ہو جائے اچھی بات کریں ویسے بھی حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو اللہ تعلہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے وہ خاموش رہے اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش نہیں ہے ہنسانے کے لیے اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہیں گے کہ لوگ ہسیں گے ابھی بھی آپ کا یہ کلام سن کر لوگ ہسے تو نہیں ہوں گے یا اگر یوں ہسی آئی ہوئی تھی تو آپ کی کم علمی پر ہسی آئی ہوئی ہوگی کہ کیسے لوگ ہیں یار کیسی باتیں کرتے ہیں نہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے عبادت کا ہی مہینہ ہے شیطان بند کیا گیا ہے تاکہ ہم عبادت میں آسانی پا سکیں اور ہم اس میں اور سستی کرتے ہیں نفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں اچھا بولنے کی سعادت عطا فرمائے کون چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں مدنی منی فاطمہ آئی والا سے بات کر رہی ہوں گرانے شروع آپ کا سلسلہ میں کا کلام بہت بہت پیارا ہے اللہ خیرہ جو جو ہمارے اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں ادا تعالیٰ آپ سب کو جزائ خیر دے جنہوں نے کال کر, کر حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے